تو بولے کیا ہم اپنی میں کے ایک آدمی کی تابیداری کریں جب تو ہم ضرور گمرہ اور دوانی ہے